ایک تابعی بخارشنف کے حدیث ہے جناب عیشہ کے پاس آئے ام المؤمنین عیشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے ان سے کہنے لگے کہ آپ مجھے بتائیں اس مرض کے بارے میں جس مرض میں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے تو ام المؤمنین عیشہ بیان کرنے لگیں کہ آپ اس مرض میں بہوش ہو جاتے ایک دن آپ بہوش ہوئے عشاء کی نماز کا وقت تھا لوگ اسی مسجد نبوی میں آپ کے گھر سے نکلنے کا انتظار کر رہے تھے لوگوں کی نگاہیں آپ کے گھر کے دروازے پہ تھی کہ کب پردہ اٹھے اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھائیں اور ہمیں آپ کی ابتدا میں آپ کی امامت میں نماز پڑھنے کا ایجاد حاصل ہو دوسری طرف جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے کہ آپ جب ہوش میں آتے ہیں پوچھتے ہیں جناب عائشہ سے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہوش میں آنے کے بعد پہلا سوال کیا کرتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے ہوش میں آنے کے بعد یہ نہیں پوچھ رہے میری فلاں بیگم کا کیا حال ہے میرے فلاں دماد کا کیا حال ہے میری فلاں بیٹی کا کیا حال ہے کیا سوال کر رہے ہیں کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے میرے بھائی بیمار میں اور آپ بھی ہوتے ہیں پریشانیاں ہمیں بھی آتی ہیں پریشانیوں سے نکلنے کے بعد ہم سب سے پہلے اپنی اولاد کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کی تعلیم کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کے کاروبار کے بارے میں پوچھتے ہیں ان کی صحت کے بارے میں جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہے تو کس چیز کی نماز کی آپ پوچھ رہے ہیں اصل اللہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے آپ کو بتایا جاتا ہے نہیں اللہ کے رسول لوگ مسجد میں بیٹھ کے آپ کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں میرے لیے پانی رکھو تاکہ میں غسل کروں آپ کے لیے ایک ٹب میں پانی رکھا جاتا ہے آپ بیٹھتے ہیں غسل فرماتے ہیں غسل کر کے اٹھتے ہیں پھر بھی ہوشی تاری ہو جاتی ہے پھر آپ بھی ہوش رہتے ہیں اور میرے بھائیوں جب ہوش آتا ہے تو پھر وہی سوال کرتے ہیں اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے میرے بھائیو اپنی ترجیحات کا تعین کریں کیا ہماری ترجیح پہلے نمبر پہ دین ہونا چاہیے یا دنیا ہونی چاہیے یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلا سوال کیا کرتے ہیں نواز کے بارے میں پوچھتے ہیں آپ کو پھر بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے رسول لوگ مسجد میں آپ کا انتظار کر رہے ہیں میرے بھائیو یہیں سے عقیدہ بھی ٹھیک کر لیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کشاہ ہوتے حاجت روا ہوتے اور آپ مختار کل ہوتے تو کبھی بیمار نہ ہوتے بے نہ ہوتے اور اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو لوگوں سے یہ سوال نہ کرتے کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں عالم الغیب کو تو خود بتا ہوتا ہے کہ لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھ لی وہ عالم الغیب کیسے ہوگا جو خود بے ہوش ہو جائے وہ عالم الغیب کیسے ہوگا جس کو یہ نہیں پتا کہ مسجد میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے کہ نہیں پڑھی برحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دوسری بار پانی رکھا گیا آپ نے پھر غسل کیا پھر اٹھے اور پھر بے ہوشی تاریخ ہو گئی تیسری بار بے ہوش ہوئے ہیں ہوش آتی ہے پہلا سوال وہی کرتے ہیں اصل الناس کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے آپ کو بتایا گیا نہیں اللہ کے رسول لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے لیے پانی رکھوایا پانی رکھا گیا آپ بیٹھے آپ نے پھر غسل کیا پھر بے ہوش کی تاری ہو گئی چوتھی بار بے ہوئے ہیں اور اس بار جب ہوش آیا پوچھا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے بتایا گیا نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں اب آپ نے جان لیا کہ مجھ میں اتنی طاقت نہیں رہی کہ میں مسجد میں جاؤں اور لوگوں کو نماز پڑھاؤں تو آپ نے کہا جاؤ ابو بکر سے کہو کہ لوگوں کو نماز پڑھا دے میرے بھائیو اگر آپ دوسروں کی ہاٹتے پوری کرنے والے ہوتے اگر آپ مشکل خشاہ ہوتے اگر آپ مختار کل ہوتے تو خود اتنے عادت اور بے بس نہ ہوتے <تصفح> کاسد آیا اس نے آ کے جناب صدیق سے کہا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ آپ نماز پڑھائیں جناب صدیق بڑے نرم دل کے مالک تھے ان میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح کے اوپر کھڑے ہو کے نماز پڑھائی اس لیے عمر فاروق سے کہنے لگے عمر تم نماز پڑھاؤ عمر فاروق نے کہاسبالخ کہ ان تمام لوگوں میں اگر کسی کو یہ حق پہنچتا ہے کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلح کے اوپر کھڑے ہو تو وہ حق تمہیں پہنچتا ہے کسی اور کو نہیں پہنچتا چنانچہ جناب صدیق آگے بڑھے نماز پڑھائی اور اسی طرح کئی نمازیں گزر گئیں اور جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ اس گھر سے نکلتے اور اس مسجد میں آ کے نماز پڑھاتے میرے بھائیوں کتنا فاصلہ ہے کچھ زیادہ فاصلہ ہے کوئی فاصلہ نہیں ہے لیکن آپ مریض اس قدر ہیں آپ میں طاقت نہیں ہے اٹھنے کی ہمت نہیں ہے یہ نمازیں گر میں پڑی جا رہی ہیں اور پھر ایک دن جب جناب صدیق رضی اللہ عنہ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو کچھ ہلکا محسوس کیا اپنے آپ کو کچھ بہتر محسوس کیا آپ نے فرمایا کہ میں مسجد میں جانا چاہتا ہوں آپ کو ایک سائڈ سے سہارا دیا آپ کے چچا عباس نے دوسری سائڈ سے سہارا دیا آپ کے چچا کے بیٹے اور دماد جناب علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کے سہارے پہ آپ مسجد جا رہے ہیں میرے بھائیو آپ تو دوسروں کے سہاروں کے محتاج تھے یہاں دو آدمیوں کا سہارا لیا ہوا ہے اور سہارا لے کے مسجد میں جا رہے ہیں پھر کوئی اللہ کے رسول سے مانگے پھر کوئی اللہ کے رسول کو مشکل کشا سمجھے پھر کوئی آپ کو حاجت روا سمجھے پھر کوئی آپ کو مختار کل کہے پھر کوئی آپ کو رب کے برابر رکھنے کی کوشش کرے تو اس کی مرضی ہے دو آدمیوں کے سہارے سے آپ کو مسجد میں لایا گیا جب جناب صدیق نے محسوس کیا کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں لایا جا رہا ہے وہ آپ کے مسلح سے پیچھے ہٹنے لگے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا کہ اپنی جگہ پہ کھڑے رہو جناب صدیق اپنی جگہ پہ ٹھہر گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سہارا دینے والوں سے کہا مجھے صدیق کے ایک سائڈ پہ بٹھا دو آپ کو بٹھا دیا گیا آپ بیٹھ کے نماز پڑھانے لگے آپ امام تھے جناب صدیق کے اور جناب صدیق امام تھے دوسرے لوگوں کے اس حالت میں میرے بھائیوں نماز پڑھی گئی آپ بتائیے کیا نماز معاف ہے میرے بھائیوں اندازہ کرے نماز کی کتنی اہمیت ہے اس حالت میں آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آخری سانسیں چل رہی تھی جب آپ کی روح نکل رہی تھی جب آپ کی سانس اٹکی ہوئی تھی تو ام میں سلما فرماتی ہیں جناب علی کہتے ہیں جناب عرس کہتے ہیں یہ تین صاحب کرام رضی اللہ عنہم یہ حدیث نقل کرتے ہیں کہ جب آپ کی آخری سے نکل رہی تھی آپ کہہ رہے تھے ماہ ملکت ایمان حکم الح وما ملکت ایمان حکم الما ملکت ایمانکم, ایمانکم،, ایمانکم، لوگوں نماز کا خیال رکھنا لوگوں نماز کے اوپر پابندی کرنا لوگوں نماز سے غافل نہ ہونا لوگوں نماز توجہ سے پڑھتے رہنا لوگوں اپنے غلام اور لونوں کا خیال رکھنا میرے بھائیوں آپ جانتے ہیں کہ جب آخری سانسیں نکل رہی ہوتی ہیں انسان اس وقت بڑی مشکل سے بات کرتا ہے اور آپ کہیں گے کہ شاید یہ عام آدمی کا معاملہ ہے یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے نہیں میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ حال تھا کہ جب آپ کے آخری لمحات تھے آپ کہہ رہے تھے لا الہ الا اللہ سکرات کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے موت کی گڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں یہ کون کہہ رہے ہیں جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام فرماتے ہیں پانی آپ کے پاس رکھا ہوا تھا پانی میں آپ ہاتھ ڈالتے پھر ہاتھ گلا ہاتھ اپنے چہرے کے اوپر پھیرتے اور پھر ساتھ ساتھ کہتے موت کی گڑیاں بڑی سخت ہوتی ہیں اور جب جناب فاطمہ نے آپ کا یہ مندر دیکھ کے کہا کہ ہائے میرے ابا کی سختی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹی آج کے بعد تمہارے ابا کے اوپر کوئی سختی نہیں آئے گی میرے بھائی ان لمحات میں ان گھڑیوں میں ان سختیوں میں آپ کیا کہہ رہے ہیں لوگوں سے السلام اصلاح کہ لوگوں نماز کا خیال رکھنا لوگوں نماز کا خیال رکھنا میرے بھائی ہماری اولاد نماز نہیں پڑتی ہم نہیں پوچھتے دکان پہ بیٹھے رہتے ہم نہیں پوچھتے کرکٹ کھیلتے رہتے ہم نماز کے بارے میں نہیں کہتے ویژن دیکھتے رہتے ہم نماز کے بارے میں نہیں کہتے گندی فلمیں دیکھتے رہتے ہم نماز کے بارے میں نہیں کہتے شادی کے پروگرام میں بیٹھے رہتے ہم نماز کے لیے ان کو نہیں اٹھاتے اور جب ہماری آخری سانس نکلتی ہے تب بھی ہمیں فکر ہوتی ہے اس مکان کی یہ مکان وہ لے لے وہ مکان یہ بیٹا لے لے یہ زمین اس کو دے دینا وہ زمین اس کو دے دینا میری داڑھی مون دو میرا وہ کر دو میرا یہ کر دو لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری لمحات میں تاکید کر رہے ہیں امت کو کس چیز کی نماز کی کر رہے ہیں میرے بھائی اتنی فکر اپنی اولاد کے بارے میں مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے اپنی بیگم کی نماز کے بارے میں یہ فکر مجھے اور آپ کو بھی ہونی چاہیے ہماری آخری سانس نکلے تو ہمارے منہ سے بھی یہی الفاظ نکلے کہ بیٹا توحید کے اوپر رہنا بیگم توحید کے اوپر رہنا بیٹا نماز پڑھتے رہنا بیگم نماز پڑھتے رہنا میرے بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عدیم جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ہو ان کو خنجر مارے گئے اسی مسجد میں نماز پڑھا رہے تھے فجر کی نماز تھی کسی مجوسی نے کسی ایرانی نے خنجر مارے اور جناب عمر فاروق میں اتنی ہمت نہ رہی کہ خود نماز پڑھائیں لیکن نماز کی فکر ضرور تھی انہوں نے فوری طور پہ عبد الرحمٰن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور اپنے مسلے پہ ان کو کھڑا کیا اور ان سے کہا نماز مکمل کرو اور جب ان کو بعد میں گھر میں لے جایا گیا انہیں ہوش آئی تو سب سے پہلے انہوں نے نماز کے بارے میں پوچھا کہ کیا میں نے نماز پڑھ لی ہے میرے بھائیوں جب جناب عمر فروخ کا یہ حال تھا کہ حکیم مایوس ہو چکے تھے پیٹ کے زخم بند نہیں ہو رہے تھے خون نکل رہا تھا نبیز دیا گیا باہر نکل گیا دودھ پلایا گیا باہر نکل گیا لوگوں کو یقین ہو گیا کہ اب یہ زندہ نہیں رہیں گے ان حالات میں بھی جناب عمر فاروق خون نکل رہا ہے نمازیں پڑھ رہے ہیں میرے بھائی اور میں اور آپ فلم کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں ڈرامے کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں دوستوں کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں نماز گزر جاتی ہے بیگم کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں بچوں کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں دکان اور کاروبار کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں اپنے افسر کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں ملازمت کی خاطر بیٹھے رہتے ہیں نماز تو فوقیت نہیں دیتے ان تمام معاملات کے اوپر میرے بھائیو ہم تندرست ہیں ہٹے کٹے ہیں کوئی ہمیں مسئلہ نہیں ہے پھر ہماری نمازوں کا یہ حال ہے جب ہم ایسے اللہ نہ کرے مریض ہوں گے ابھی زخمی ہو گیا تو پھر نمازوں کا کیا حال ہوگا میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے جو کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے آپ مسافر ہیں شریعت کہتی ہے دو رکھتے پڑھ لو کثر کر لو لیکن نماز پڑھنا پڑے گی آپ کہتے ہیں پانی نہیں ہے شریعت کہتی ہے, کوئی بات نہیں مٹی سے تیمم کر لو نماز پڑھنا پڑے گی آپ کہتے ہیں جی میرے اوپر گسل واجب ہے میں جنابت کی وجہ سے نا ہوں احتلاب کی وجہ سے ناپاک ہوں شریعت کہتی ہے آپ ناپاک ہیں حسل کریں آپ کہتے ہیں پانی نہیں ہے شریعت کہتی ہے, کوئی بات نہیں تیمم کر لو نماز پڑھنا پڑے گی آپ کہتے ہیں میں مریض ہوں نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے شیر کہتی کوئی بات نہیں بیٹھ کے پڑھ لو آپ کہتے ہیں بیٹھ کے پڑھنے کی طاقت نہیں شریر کہتی کوئی بات ہی کے پڑھ لو آپ کہتے ہیں لیڑ کے نہیں پڑھ سکتا شریر کہتی کوئی بات نہیں اشاروں سے پڑھ لو نماز پڑھو نماز نہ کسی مرد کو معاف نہ کسی عورت کو معاف نہ کسی بوڑھے کو معاف نہ کسی جوان کو معاف حتیہ کہ وہ بچے جو سات سال کے ہیں ان کے بارے میں شریعت کہتی ہے نبی صلی اللہ وسلم فرماتے ہیں جب تمہارا بچہ سات سال کا ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو نماز پڑھنے کی تلقین کرو سات سال کا ہو گیا ہے آپ اسے نماز کی تلقین کر رہے ہیں نماز کے لیے مسجد میں لے جانے کی کوشش کرتے ہیں کبھی آپ اس کو ٹافی دے کے جا رہے ہیں کبھی لالچ دے کے لے جا رہے ہیں کبھی آپ اسے سمجھا رہے ہیں اور فرمایا آٹھ سال کا ہے ترکیب جاری ہے تلقین جاری ہے نو سال کا ہے وسیعت نماز کی تلقین نماز کی جاری ہے دس سال کا ہو گیا ہے اب نماز نہیں پڑتا اسے تلقین کرتے ہوئے تین سال ہو گئے ہیں تین سالوں سے آپ سمجھا رہے ہیں اب فرمایا سمجھانے کی باری ختم اب ڈنڈا چلے گا اب اس کی پٹائی کرو کیوں نہیں نماز پڑھتا دس سال کا بچہ نماز نہیں پڑھتا فرمایا اس کی پٹائی کرو میرے بھائی ہمارے جوان بیٹے 18 18 سال کی نماز نہیں پڑتے بیس بیس سال کے نماز نہیں پڑتے اور اگر وہ کاروبار نہ کریں ملازمت نہ کریں ہم ان سے بات چیت بند کر دیتے ہیں گھر سے نکال دیتے ہیں لیکن نماز نہ پڑے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اور نبی سسم کیا فرما رہے ہیں دس سال کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے اس کی پٹائی کرو اس کو مارو کچھ لوگوں کے اوپر شاید یہ حدیث گراں گزرے کہ اللہ کے مارنے کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں میرے بھائی تربیت کا حصہ ہے انعام بھی اور مار بھی اور اس کو ہم بھی مانتے ہیں لیکن نماز کے معاملے میں ہی مانتے ورنہ یہی بچہ گلاس توڑ دے ہم اس کی پٹائی کرتے ہیں یہی بچہ اگر بیوی کے سوچ کی طرف جائے ہم اس کو مارتے ہیں کس کا نقصان ہوگا یہ مر جائے گا اور میرے بھائی جو نماز نہیں پڑھتا اس کی آخر تباہ ہو رہی ہے وہ قبر میں عذاب اس کو جھیلنا پڑے گا جہنم کی آگ میں رہنا پڑے گا وہاں کوئی فکر نہیں ہے وہاں کیوں نہیں مارتے دس سال کا بچہ ہے گیارہ سال کا بچہ ہے بارہ سال کا بچہ ہے ہم کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے ابھی چھوٹا ہے پھر جب اٹھارہ سال کا ہو جاتا ہے پھر کہا جائے پھر کہتے ہیں جی اب بڑا ہو گیا ماریں گے تو جناب وہ بھی ہاتھ اٹھائے گا یہ کہ جب دس سال کا ہے پھر بھی سختی نہیں کرتے سات سال کا ہے پھر بھی نہیں سمجھاتے اٹھارہ سال کا ہے پھر بھی بہانے کر رہے ہیں میرے بھائی ایسا بچہ جسے آپ نے نماز کی عادت نہیں ڈالی اس سے آپ کیسے رکھتے ہیں کہ جب آپ قبر میں ہوں گے آپ کے لیے دعا کرے گا جب آپ نے اسے مسجد کی راہ پہ لگایا نہیں جب آپ نے اسے نماز کا عادی بنایا نہیں تو آپ کو فائدہ کیسے دے گا میرے بھائی نماز وہ عظیم عبادت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کا توحفہ دینے کے لیے جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پہ بلایا نماز زمین پہ فرض نہیں ہوئی کہاں پہ فرض ہوئی آسمانوں پہ فرض ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوپر گئے ساتویں آسمان پہ گئے وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے کلام کیا اپنی آواز میں اگرچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کو دیکھ نہیں سکے لیکن رب العالمین کا کلام رب العالمین کی آواز میں سنا اور وہاں پہ آپ کو پچاس نمازوں کا تحفہ دیا گیا کہ پچاس نمازیں آپ نے اور آپ کی امت نے پڑھنی ہے میرے بھائیوں یہ پچاس نمازیں زیادہ نہیں تھیں کیوں زیادہ نہیں تھیں اس لیے کہ اللہ تبارک فرماتے ہیں وما خلق الجنا اللہ بدون کہ میں نے انسانوں کو پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے اللہ نے مجھے اور آپ کو رزق کمانے کے لیے پیدا نہیں کیا سونے کے لیے پیدا نہیں کیا کس لیے پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے جب پیدا ہی عبادت کے لیے کیا ہے تو پچاس نمازیں زیادہ نہیں تھی لیکن رب نے مہربانی کی پھر چالیس کر دیں پھر تیس کر دیں پھر بیس کر دیں پھر دس کر دیں پھر پانچ کر دیں پانچ نمازیں پڑھو فرمایا پچاس کا ثواب ملے گا میرے بھائیو وہ رب العالمین جس نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا اس کی مہربانی ہے کہ اس نے تیئیس گھنٹے ہمیں آزاد چھوڑ دیا اور کہا ایک گھنٹہ پانچ نوازوں کو دے دو پھر بھی ہم نماز نہ پڑے میرے بھائی اللہ تبارک قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز جہنمیوں سے سوال ہوگا کہ تم, تمہیں جہنم میں کیوں پھینکا گیا تمہارے کیا گناہ تھے تمہارا کیا جرم تھا وہ آگے سے کیا کہیں گے مَا سَلَكَكُم فی سقر قَالُوا مِنَ کہ ہمارا سب سے پہلا جرم یہ ہے پہلا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے اور میرے بھائی جو نماز نہیں پڑھتا ان کے بارے میں آپ صحابہ کرام کا فتوا سن چکے ہیں کہ وہ کافر ہے صحابہ کرام کا فتوا کیا اس کے بارے میں کہ وہ کافر ہے اور میرے بھائی کافر ہونے کا مطلب کیا ہے کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جانور زیبا کرے تو اس کا گوشت آپ نہیں کھائیں گے کیونکہ گوشت حلال نہیں ہے کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی فوت ہو جائے آپ اس کا جنازہ نہیں پڑیں گے کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے اس کے فوت ہو جانے کے بعد کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی فوت ہو جائے تو اس کے نمازی بیٹے اس کی زمین کے اس کی جائداد کے وارث نہیں بن سکتے کیونکہ وہ مسلمان ہیں اور یہ کافر ہے کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا باپ فوت ہو جائے اس بے نمازی کا باپ فوت ہو جائے یہ اس کا وارث نہیں بن سکتا کیونکہ باپ نمازی ہے وہ مسلمان ہے اور یہ کافر ہے اور کافر مسلمان کا وارث نہیں بن سکتا کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ایسا آدمی جو نماز نہیں پڑھتا اس کی بیگم عدالت میں جا کے اس سے علیحدگی حاصل کرے کیونکہ وہ کافر ہے اور یہ عورت نمازی ہے مسلمان ہے کافر ہونے کا مطلب یہ ہے میرے بھائی کہ یہ آدمی مرتد ہو چکا اور اسلامی حکومت کو حق حاصل ہے کہ وہ اس سے کہے کہ توبہ کرو اگر توبہ نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتا تو کافر ہونے کی بنیاد پہ مرتد ہونے کی بنیاد پہ اس کی گردن اس کے جسم سے الگ کر دی جائے اور میرے بھائی کچھ ائمہ کلام کہتے ہیں کہ نہیں یہ کافر نہیں ہے کہتے ہیں فاسق ضرور ہے فاجر ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے لیکن سزا جو انہوں نے ایسے آدمی کے لیے رکھی ہے وہ بھی تھوڑی نہیں ہے امام مالک کے ماننے والے امام شافی کے ماننے والے امام احمدل کے ماننے والے کافی سارے علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ یہ کافر نہیں ہے لیکن گناہ اتنا بڑا کر رہا ہے کہ اس کو کہا جائے کہ توبہ کرو توبہ کر لے تو ٹھیک اگر نہ کرے تو اس کو قتل کر دیا جائے لیکن کافر نہیں ہے لیکن کہتے ہیں کہ زمین پہ زندہ رہنے کا حق حاصل اس کو نہیں ہے امام مالک کے ماننے والے امام شافی کے ماننے والے امام احمد بن حنبل کے ماننے والے تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو زمین کے اوپر زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے اور امام ابو حلیفہ رحمہ اللہ جن کا مذہب جن کا موقف اس مسئلے میں سب سے ہلکا ہے وہ بھی اتنا سخت ہے کہ وہ فرماتے ہیں ایسے آدمی کو زمین پہ چلنے پھرنے کا کاسل نہیں ہے اس کو جیل میں ڈال دیا جائے اگر توبہ کر لے نماز پڑھنے کا وعدہ کرے نماز پڑھنی شروع کر دے اس کو نکال دیا جائے ورنہ یہ جیل میں رہے حتیٰ کہ ادری فوت ہو جائے یہ سب سے ہلکا حکم ہے میرے بھائی ہو سب کے باوجود آپ دیکھ لیں مسلمان کتنے کنہاں جو نماز ہیں اور جب بھی کسی سے بات کرو اس کا ایک ہی مسئلہ ہوگا جی مولوی متفق ہوں تو پھر ہی ہے نا جی تو مولوی اس مسئلے میں متفق ہے کہ نماز پڑھنا ضروری ہے آپ کیوں نہیں پڑھتے میرے بھائی اس لیے نماز کو وہ اہمیت دیں جو شریعت نے دی ہے نماز کو وہ اہمیت دیں جو صحابہ اکرام نے دی ہے اللہ تبارک تارا سے دعا ہے کہ ہمیں پکا نمازی بنائے اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی توفیق نہ فرمائے اور آخر میں پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ میرے بھائی اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا نماز کا تارک ہے اس کے روزے کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کے حق کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کے عمرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے اللہ تبارک و سے دعا ہے کہ ہمیں نماز کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق نہ